في البحر كالأعلام اور اسی کے لیے وہ جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کے مانند اونچے دکھائی دیتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے سمندروں کو اس طرح مسخر کر دیا ہے کہ انسانوں کی بنائی ہوئی بلند و بالا پہاڑ جیسی کشتیاں ان سمندروں کا سینہ چیڑتی ہوئی ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک جاتی رہتی ہیں اور اپنی پیٹھ پر انسانوں اور ان کی ضروریات زندگی کو لاد کر پہنچاتی رہتی ہیں تو اے جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے